مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کرایا اور بار بار کرایا پھر حجامہ کو بہترین علاج اور شفا قرار دیا پھر حجامہ کے فوائد آداب دن اور طریقے بھی ارشاد فرمائے اب جو مسلمان اپنے علاج کے لیے ہر ڈاکٹر حکیم اطار سنیاسی اور عامل کے پاس تو ضرور پہنچ جاتے ہیں مگر حجامہ سے بھاگتے ہیں وہ صرف اتنا سوچیں کہ ان کا مزاج اپنے محبوب آقا کے مزاج سے کتنا کٹا ہوا ہے مسلمان کا مزاج الگ ہے کافر کا مزاج الگ جیسے انسان اور گدھے کا مزاج الگ الگ ہے گدھا مٹی میں لوٹنے پوٹنے سے تر تازہ ہوتا ہے جبکہ انسان غسل کرنے سے مسلمان کی صحت حجامہ میں ہے جہاد میں ہے شہد میں ہے پیدل چلنے میں ہے کم کھانے زیادہ محنت کرنے اور کلونجی میں ہے اور ان چیزوں میں سے جو مزید حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں دراصل حجامہ کی نعمت اٹھ گئی تھی اس لیے اس کے درائل پر مسلمانوں کی توجہ نہیں رہی اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نعمت واپس آئی ہے تو مسلمانوں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے